اصل میں اسٹارٹ ایکشن کا کاروبار جو ہے نا شریف لوگوں کا جوا ہے وہاں تو بندر روڈ پہ بیٹھ کے کھیلتے ہیں نا پولیس ڈنڈے مار کے بھگاتی یہ شریف لوگ ہیں سوٹ ووٹ پہن کر کے ٹیلی فون پر اور انٹرنیٹ پر جوا کھیلتے ہیں یہ ایک اعلیٰ قسم کا جوا ہے جو بڑے لوگ یہ کھیلتے ہیں اور اس میں کوئی صورت اس کی جواز کی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شعر ہم نے پہلے بھی بتایا کوئی چاہے وہ وزارت دفاع کے کیوں نہ حکومت کے کیوں نہ کوئی شعر ایسا نہیں جو جائز یہ سب کاروبار جو وہ حرام ہے اگر آپ مارکیٹ میں آئیں تو پوچھیں شیئر کی جو اپلیکیشن دی جاتی آپ تو شاید اس میں نہیں پڑے کبھی لوگوں سے یار دوستوں سے شناختی کارڈ لیا جاتا ایک سو شناخت کی کارڈ کی گڈی جو ہے وہ دس ہزار روپے میں بکتی سب کی طرف سے اپلائی کر دیتا کہ بھئی سو شناختی کارڈ سے اپلائی کریں دس بیس میں تو وہ شیئر آ جائیں اور پھر شیئر آج کل آپ نے دیکھا کہ جو آپ نے قیمت لیے ہیں جب دیوالیاں ہوتا تو پان باندھنے کے لائق بھی نہیں رہتے بھائی تو یہ شریف لوگوں کا جوا ہے اور اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے اور دیکھا آپ نے بہت سارے لوگ ہم منع کرتے تو کہتے ارے ملا لوگ کیا جانتے ہیں بھائی یہ بزنس تجارت اور جب جناب چپت لگی پر مکان بیچ کے بھی شیر لے لیے دکان بیچ کے بھی شیری لیے بالکل بندروں روڈ پہ بیٹھے گا تب پتا لگا کہ مولوی صحیح کہتا تھا تو یہ شریف لوگوں کا جوا ہے اس سے آدمی کو بچنا چاہیے